اب میرے بھائی میکات کی جانم چلتے ہیں مقات کے نام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں مختصر طور پہ پھر بتا دوں مدینہ والوں کا مقات کون سا ہے میرے بھائیوں بتائیں میرے بھائیوں کون سا مکات ہے مدینہ والوں کا ذلحلی اور یمن والوں کا کون سا ہے یہ لم پاکوں ہند سے آنے والوں کا کون سا ہے یلم لم اور اگر ریاض وغیرہ سے آئیں نجد کی سیر سے آئیں تو کون سا ہے قرن المنازل اور اگر شام وغیرہ کی طرف سے آئیں تو پھر کون سا ہے الجوفا عراق کی طرف سے آئیں تو ذات و عرق ہیں یہ پانچ مقاد کس نے مقرر کیے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مقاد کتنے ہیں میرے بھائیوں اس میں جیرانہ کا ذکر آیا ہے مشر عائشہ کا ذکر آیا ہے تنعیم کا ذکر آیا ہے دھیان سے پھر یاد رکھیں بھول نہیں جانا آگے چل کے ان تینوں کا اس میں نام نہیں ہے یہ مقات نہیں ہے البتہ جو عراقیوں کا مقات ہے ذات و عرق اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ صحابہ کرام کی عظمت آپ کو معلوم ہو عراقی جناب عمر فروخ کے پاس آئے کہنے لگے امیر المرین ہمارا مقات کون سا ہوگا اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں سیٹ نہیں آتا ادھر جاتے ہیں تو یہ مقات بھی ہمیں سیٹ نہیں آتا تو ہمارا مقاد کون سا ہوگا تو امیر المؤمنین نے جائزہ لیا تو وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ ذات عرق جو ہے یہ ان کے لیے مناسب ٹھہرتا ہے تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ مقات مقرر کر دیا اس لیے نہیں کہ یہ مستقل مقات ہوگا بلکہ اس لیے کہ یہ ان دو مقاتوں کی سیدھ میں پڑتا ہے برابر میں پڑتا ہے اور اس میں کوئی اطراض کی بات نہیں ہے کہ جو اگر آپ مقات کے اوپر سے نہیں گزرتے کوئی بات نہیں آپ اس کے برابر سے گزر رہے ہیں چاہے جہاز کے اوپر سے چاہے ٹرین کے اوپر سے سائڈ سے گزر رہے ہیں تو وہ مقات کے برابر جب آپ پہنچ پہن جائیں گے تو یہی آپ کا مقات ہے لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمر فاروق نے تو ذات و عرد کو مقرر کیا اپنے اتہاس سے اپنے اندازے سے لیکن کسی اور صحابی نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ذات عرق کو بطور مقات مقرر کیا تھا اور اس سے پتا چلا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایسے عظیم صحابی ہیں کہ جو بات وہ زمین پہ کیا کرتے تھے کئی دفعہ ان کی تصدیق آسمان والی نے کی اور یہاں بھی ایسے ہی ہوا ہے انہوں نے ذات عرق کو مقرر کیا اپنے اتحاد سے اور کسی اور صحابی نے تصدیق کا ڈالی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات کو ہی عراق والوں کے لیے بطور مقات مقرر کیا تھا لیکن یہاں سے کے مسئلہ اور بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث فروخ کو معلوم نہیں تھی اور یہاں پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑے دین کے ذین سے کئی دفعہ کوئی حدیث نکل سکتی ہے یا اس کی نگاہوں سے اوجل ہو سکتی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے نہ کوئی گستاخی ہے کسی کی نہ توہین ہے میرے بھائی اب آپ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو مدینہ والوں کا مکاد کون سا ہوا ذرحا اب آپ احرام کہاں سے باندھیں گے مس نبی سے یا ذر سے میرے بھائی مسجد نبوی اتنی عظیم و شان مسجد ہے اللہ کے رسول کی مسجد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہاں سے احرام باندھنا بہتر نہیں ہوگا جی کیوں نہیں بہتر ہوگا مس نبوی مکات کی مسجد افضل ہے یا یہ افضل ہے جی مس نبی افضل ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تقاضا یہ ہے آپ کو رسول نبی ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ جس جگہ کو آپ نے مقات مقرر کیا ہے وہاں سے حرام باندھا جائے جناب امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا آ کے کہنے لگا کہ امام مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں مسجد نبوی سے احرام باندھ لوں تو کیا اس میں کوئی حرج ہے فرمایا ہاں اس میں حرج ہے کہ لگا اس میں کیا حرج ہے کہ میں مقات کی بجائے مسجد نبوی سے احرام باندھوں گا خیر کے کام کی ابتدا پہلے سے کر دوں گا اس میں کیا حرج ہے امام مالک نے کہا اس سے بڑا حرج کیا ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو گے کہ خیر کی وہ بات جو اللہ کے رسول نے نہیں بتائی مجھے معلوم ہو گئی اس سوچ سے زیادہ خطرناک سوچ اور کیا ہو سکتی ہے لوگ آج اپنی طرف سے اکلی باتوں میں آ جاتے ہیں ایسی باتیں جیسے میں کر رہا تھا کہ جی مسجد نبوی افضل ہے مقاب سے اس لیے یہاں سے حرام باندھنا بہتر ہوگا یہ اکلی باتیں ہیں یہ اکلی باتیں ہیں اور بڑی اچھی لگتی ہیں دل کو بظاہر لیکن جب اللہ کے رسول کی طرف دیکھا جائے حدیث کی طرف دیکھا جائے سنت کی طرف دیکھا جائے تو پھر آپ اس نتیجے تک پہنچیں گے کے مقاد جو جس کو اللہ کے رسول نے مقرر کیا وہاں سے احرام باندھا جائے یہاں سے نہیں بلکہ یہاں سے احرام باندھنا بدت ہوگا اور یہاں سے میں اس طرف بھی اشارہ کر دوں کہ وہ ہمارے دوست جو لاہور ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں دلی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں کراچی ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے نیت کر لیتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں احرام باندھ سکتے ہیں آپ نیت نہیں جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وہ عام چادریں ہوں گی جب تک آپ نیت نہیں کریں گے وہ کیا ہیں؟ عام چادریں ہیں جیسے آپ کی یہ شلوار کمیز ہے ایسے وہ ایک لباس ہے اور پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہی لباس پہنتے تھے ٹھیک ہے کسی کسی کے بعد کمیز ہوتی تھی ورنہ یہیں دو چادریں ہوتی تھیں ایک اوپر ایک نیچے تو آپ جب تک نیت نہیں کریں گے وہ عام لباس ہے تو عام لباس آپ پہن سکتے ہیں لیکن نیت کہاں سے کریں گے مقات سے اور یہ مقات جہاز میں آپ کو بتا دیا جائے گا اور کیونکہ جہاز بڑی تیز رفتاری سے چلتا ہے آپ دس منٹ پہلے نیت کر لیں لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نے لاہور ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے دلی ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے کراچی ایئرپورٹ سے نیت کر لی ہے میرے بھائیوں یہ درست نہیں ہے مقات پہ, پہ پہنچ کے یا اپنے کمرے میں اپنے ہوٹل میں آپ غسل کر لیں مونچھے اپنی چھوٹی کر لیں بغل کے بال صاف کر لیں ناخن اپنے تراش لیں زیر ناف بال صاف کر لیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ پانچ چیزیں فطرت میں سے ہیں جو ان پانچ چیزوں کو صاف نہیں کرتا وہ فطرت کے اوپر نہیں ہے اور دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے چالیس دن مقرر کیے تھے کہ چالیس دن سے زیادہ نہ گزریں مونچھے کاٹے ہوئے بغل کے بال صاف کیے ہوئے زیر ناف بال صاف کیے ہوئے ناخن تراشے ہوئے اور داڑھی کے بارے میں کیا کرنا ہے میرے بھائی احرام آپ نکات پہ, پہ پہنچے یا ہوٹل میں آپ نے بغل کے بال صاف کر لیے زیر ناف بال صاف کر لیے اب یہ رہ گئی ہے داڑھی اس کے بارے میں کیا کرنا ہے جی میرے بھائی اب عمرہ کرنے لگے ہیں ایسے ہی ہے اب تو وعدہ کر لیں اللہ سے کہ یا اللہ آج میں اس کو چھوڑ رہا ہوں تو اس سے وعدہ ہے کہ اہم اس کو کہنچی نہیں لگاؤں گا تو اس سے وعدہ ہے گندا اسرا یہاں پہ اینڈا نہیں رکھوں گا میرے بھائیو کب تک ایسے رہیں گے قبر میں داڑھی کے بغیر جانا ہے میرے بھائیو قبر میں داڑھی کے بغیر داخل ہونا چاہتے ہیں کیا منہ دکھائیں گے فرشتوں کو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے قیامت کے روز اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو اگر مسجد نبی میں بھی بیٹھ کے آپ نے داڑھی رکھنے کا اللہ سے وعدہ نہیں کرنا تو کہاں کریں گے ویسے تو آپ بہت کہتے ہیں جناب مسجد نبی میں یہ کمی ہے یہاں پہ اس چیز کی گساخی ہو رہی ہے اس چیز کی گساخی ہو رہی ہے اور آپ جو یہ کر رہے ہیں یہ کیا ہے مدینہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بھی آپ نے شیف کر رکھی ہے ایک دن کے لیے بھی آپ سفر نہیں کر رہے یعنی کہ یہ حالانکہ یہاں پہ آپ کو جاننے والے لوگ موجود نہیں ہیں مس نبی میں آپ نمازیں پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں عمرے کے لیے آپ جا رہے ہیں پھر بھی شیف کر رہے ہیں اور میں روز بتاتا ہوں کہ علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے علماء کرام کا اتفاق ہے یہ لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جی ہم دین کے اوپر عمل کیا کریں مولوی متفق نہیں ہوتے تو جن باتوں کے اوپر مولوی متفق ہیں ان کے اوپر عمل کر لیا آپ نے تو اس لیے میرے بھائی اب اپنے رب سے وعدہ کر لیں مجھ سے نہیں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہم تو صرف آپ کو یاد کرواتے ہیں کہ ایک رب ہے آپ کا جس نے آپ سے حساب لینا ہے قیامت برپا ہونی ہے قبر میں آپ نے جانا ہے موت ایک دن آنی ہے یہ جسم ایسے ہی باقی نہیں رہے گا اس نے ایک دن کیڑوں مکوڑوں کی خوراک بننا ہے تو میرے بھائی آپ کا چہرہ تب ہی خوبصورت ہوگا جب یہ ویسا ہوگا جیسے اس کا چہرہ تھا جو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت تھا اور وہ کون میرے اور آپ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے میرے بھائی داڑی کو رکھ لیں باقی بال جو ہیں وہ صاف کر لیں اس کے بعد اگر آپ مکاد الحلیفہ پہ ہیں تو مقات کی مسجد میں داخل ہوں فرض نماز کا وقت ہے تو فرض نماز پڑھیں فرض نماز کا وقت نہیں ہے تو وہاں پہ دو رختیں پڑھ لیں آپ یہ دو رختیں کون سی ہیں میرے بھائیوں ماشاءاللہ کافی لگتا ہے لوگ مسئلے سیکھ گئے یہ عمرے کی نہیں ہیں دو رختیں یہ ہاتھ کی دو رکھتے نہیں ہیں یہ کس کی ہیں یہ اس وادی بابرکت وادی کی وادی حقیقی ہیں مقاض الحلیفہ کہاں پہ واقع ہے وادی عقیق پہ یہ میں نہیں کہہ رہا آپ نے فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس رات کو آنے والا آیا کون ہوگا وہ جناب جبیل علیہ السلام فرمایا رات کو میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے مجھے کہا فلی فی مبارک کیا آپ اس بابرکت وادی میں نماز پڑھیں تو نماز پڑھنے کی وجہ کیا ہوئی مقاد یا بابرکت وادی بابرکت وادی ہوئی اس لیے اس نماز کا تعلق اس بابرکت وادی سے ہے تو آپ کی سنت کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہاں پہ دو رختیں آپ پڑھیں اب میرے بھائی آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرنے سے پہلے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ خوشبو لگا سکتے ہیں نیت کرنے سے پہلے پہلے آپ خوشبو لگا سکتے ہیں اپنی داڑھی پہ اپنے سر پہ آپ سوچیں گے آپ کہیں گے بھئی یہ کیا ہوا ابھی میں نیت کر لوں گا خوشبو باقی رہے گی یہ تو مسئلہ ہے ہاں جی کیا آپ کی عقل کہتی ہے مسئلہ ہے نا یہ کہتی ہے آپ کی عقل میری عقل بھی یہی کہتی ہے لیکن اتباع سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کچھ اور کہتا ہے جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگاتی آپ کے بالوں میں خوشبو لگاتی آپ احرام باندھتے نیت بھی کر لیتے اور مجھے خوشبو کی لین آپ کے سر میں نظر آ رہی ہوتی تھی چمک رہی ہوتی تھی آپ کہیں گے ہمیں تو بتایا گیا خوشبو منع ہے احرام کے دوران میں بھی کہتا ہوں منع ہے میرے بھائی میں کب کہتا ہوں جائز ہے آپ اپنی چادروں پہ نہیں لگا سکتے اور نیت کرنے کے بعد اپنے جسم پہ بھی نہیں لگا سکتے لیکن یہ نیت کرنے سے پہلے آپ نے لگائی ہے وہ لگی رہے فرق گیا میرے بھائی یہ صحیح صحیح حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی ضعیف باتیں نہیں مشکوک روایات نہیں تو نیت کرنے سے پہلے آپ ایسے خوشبو لگا سکتے ہیں اب میرے بھائی آپ باہر نکلیں گے اپنی بس پہ سوار ہو جائیں گاڑی پہ بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں ہاں جی نیت کیسے کرنی ہے پیچھے کس امام کے بتائیں میرے بھائی کیسے نیت کریں گے پیچھے کس امام کے عمرہ ہو رہا ہے آپ کا یہ میرے بھائی ایسی کوئی نیت نہیں ہے ایسی کوئی نیت نہیں ہے یہ یہ نیت اب چھوڑ دیں آپ مچھلی نبی میں آ گئے دین سیکھ لیں یہ تو نماز سے پہلے آپ نیت کرتے ہیں نا پیچھے اس امام کے منہ طرف تبلا کے آگے کیا یاد تو کروایا کرنے یار مجھے ساری نہیں آتی اب یاد تو آگے کیا جی چار رکاط فرض آگے اب اس نیت سے توبہ کر لیں میرے بھائی کیونکہ یہ وہ نیت ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول کی مہر نہیں ہے یہ وہ نیت ہے جو ایک لاکھ سے زائد صحابہ کے میں سے کسی نے بھی نہیں کی ہے نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو دل کے پروگرام کو دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں اثر کی نماز پڑھ رہا ہوں چار رکھتے ہیں زور کی نماز پڑھ رہا ہوں چار رکھتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ رہا ہوں تین رکھتے ہیں یہ دل میں آپ کو پتا ہونا چاہیے دل میں یہ نیت آپ کی موجود ہونی چاہیے زبان سے نہیں زبان سے نیت کرنا زبان سے الفاظ دہرانا میرے بھائیو صاف صاف بدت ہے ایسی بدت جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے تو آپ عمرے کی نیت کی طرف آتے ہیں عمرے کی نیت بھی میرے آپ کے دل میں ہوگی منہ سے آپ تلبیہ کہیں گے تلبیہ کیا کہیں گے لبیک کل عمرتن اے اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں اور اگر آپ عمرہ کر رہے ہیں اپنی والدہ کی طرف سے تو کہیں گے لبئی عمرتن عن امی اے اللہ میں اپنی والدہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں عربی نہیں آتی کوئی بات نہیں یہ الفاظ آپ اپنی زبان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں اپنی طرف سے یا والدہ کی طرف سے عمرہ کرنے کے لیے حاضر ہوں اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کچھ دوست ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایسی خواتین ہوں گی جن کو حیض آنے والے ہوں گے یا آپ کے ساتھ آپ کے بوڑھے والد ہوں گے جن کے بارے میں آپ کو یقین نہیں ہے کہ یہ عمرہ مکمل کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ تین چار دن کے بعد ہماری فلیٹ بھی ہے اس صورت میں آپ کیا کریں گے میرے بھائی اس صورت میں آپ وہاں پہ شرط لگا لیں اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا زبا بنت زبیر رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ کے رسول آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ مسئلہ بیان کیا جب انہوں نے کہا کہ میں مریض ہوں آپ نے کہا کوئی بات نہیں تم شرط لگا لینا شرط کیا سکھائی آپ نے فرمایا یہ کہہ لو حبستنی عربی میں نہیں آتی یہ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا اللہ میں وہاں پہ حلال ہو جاؤں گا جہاں تو نے مجھے روک لیا عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں جہاں تو نے مجھے روک لیا وہاں پہ میں حلال ہو جاؤں گا کیا مطلب ہے عورت ہے تین دن انتظار کیا پاک ہونے کا پاک نہیں ہو سکی کل فلائٹ ہے رات کو فلائٹ ہے اب وہ احرام کھول سکتی ہے اور اس کے اوپر کوئی دم نہیں ہے کیونکہ اس نے پہلے شرط لگا رکھی تھی بوڑھے آپ کے والد ہیں آپ نے ویل چیئر کے اوپر بھی عمرہ کروانے کی کوشش کی لیکن ان میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ویل چیئر کے اوپر عمرہ کر سکیں اور کر فلائٹ ہے دوبارہ واپس آنے کا کوئی امکان نہیں ہے کوئی بات نہیں انہوں نے پہلے شرط لگا رکھی تھی احرام کھول سکتے ہیں اور کوئی بکرا نہیں پڑے گا کوئی دم نہیں پڑے گا تو یہ شرط میرے بھائیوں لگا لینی چاہیے عربی میں اس کے الفاظ کیا ہے اللہ اہ میں وہاں پہ ہلال ہو جاؤں گا جہاں نے مجھے روک لیا اس کے بعد میرے بھائی گاڑی چل پڑے گی بس چل پڑے گی اور آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں گی ایسے ہی ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے لیکن صحابہ اکرام نے کیا کیا تھا اللہ اکبر صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ آرڈر ملا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ حد کے چیز کا نام ہے تلبیہ کہنے کا نام ہے اور ہمیں حکم ملا کہ اونچی آواز سے تلبیہ کہو چنا ہم نے تلبیہ پڑھنا شروع کر دیا ابھی ہم نے آدھا راستہ مکے کا طے کیا تھا وہاں تک پہنچتے پہنچتے ہمارے گلے بیٹھ گئے گلے بیٹھ گئے یہاں شریعت نے کہا اونچی واضح سے تلبیہ کہو یہاں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری زمانے یہاں پہ بند ہو جاتی ہیں جہاں شریعت اونچی آواز سے پڑھنے کا نہیں کہتی وہاں ہمیں گروپ بنا کے اونچی واضح سے پڑھنے کا بڑا مزہ آتا ہے ہر نماز کے بعد کئی ممالک میں لا الہ اللہ کا ورد چلتا ہے نا اونچی آواز سے چلتا ہے نا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد یہ ورد سکھایا ہے یا اور اواد سکھائے ہیں آپ نے تو اور دعائیں سکھائی تھی آپ نے تو اور وظیفے سکھائے تھے ہم نے وہ چھوڑ کے یہ کام شروع کر دیا کیا ہمیں وہ دعائیں نہیں پسند جو اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں تو بہرحال میرے بھائی یہاں پہ آپ نے تلبیہ کہنا ہے اونچی آواز سے کہنا ہے بار بار کہنا ہے اور تلبیہ کیا ہے اللہ اکبر میرے رب کو توحید کتنی پسند ہے میرے رب کو شرک سے کتنی نفرت ہے اس کا اندازہ کر لیں اس تلبیہ سے اور پھر آپ کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا کہ جب بھی آئے جناب ہر مسئلے میں یہ توحید کی طرف پہنچ جاتے ہیں موضوع کوئی بھی چل رہا ہو یہ باغ با کے توحید کی طرف پہنچ جاتے ہیں میرا جواب یہ ہوگا آپ دین کو پڑھ لیں عمرا ہو یا حج ہو نماز ہو یا روزہ ہو زکات ہو یا کچھ اور ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عبادت میں توحید کو لے آتے ہیں کیوں؟ کیوں اللہ نے یہ پوری کائنات بسائی ہے جنوں انسانوں کو پیدا کیا ہے کس کے لیے توحید کے لیے اور جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جھوٹی روایات بیان کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے یہ روایت من گرت ہے اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوخ کرنا بھی جرم اور گناہ اور جہنم میں جانے کے مترادف ہے اللہ تو بارک نے قرآن پاک میں کہا ہے سائس وس پارا سورہ داریات وما خلقت کہ میں نے ونوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اللہ نے لفظ کیا بولا ہے صرف کا اللہ اللہ جیسے آپ کہتے ہیں لا الہا اللہ یہ مبود صرف کون ہے اللہ اللہ کے سوا کو اور معبود نہیں ہے ایسے ہی یہاں پہ تدمہ ہے کہ وہ ما خلک الجن وال میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا تو اس لیے تلبیہ کا کیا میں نے اب لبیک اللہ لبیک اللہ میں حاضر ہوں الا میں حاضر ہوں لبعک لا شریک الک یہ الفاظ کہاں سے نکلیں زبان سے نہیں دل سے نکلنے چاہیے مانے کے اوپر غور کر کے نکالیں تو مزہ اور ہوگا اور از و ثواب کی مقدار بھی اور ہوگی ایک ذکر ہے صرف زبان سے ثواب اس کا بھی ملے گا ایک ذکر نکل رہا ہے دل سے اس کا سواب کچھ اور ہوگا تو لبئی لبیک لبیک لا شریک اللہ میں حاضر ہوں اور اعلان کرتا ہوں اقرار کرتا ہوں اعتراف کرتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے کوئی شریک ہے میرے بھائی آپ نے کہا نا کوئی شریک نہیں ہے آپ پکے رہنا اس کے اوپر مرتے دم تک اس کے اوپر پکے رہیں یہ نہیں کہ پھر کہیں جی آج گیارہویں شریف ہے شیخ عبد الکالی کے لیے یہ کیا ہوا وعدہ تو آپ نے کیا تھا اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اب اوروں کے نام پہ نظر و نیا شروع کر دیا آپ نے کسی اور قبر پہ, پہ پہنچے سجداد شروع کر دیا کہیں اور پہنچے رکوع کر دیا کہیں اور پہنچے جی میں بڑی مشکل میں ہوں فلاں دربار پہ جا کے میرے نام پہ کالا بکرا زیبہ کر دو یہ کیا ہو رہا ہے آپ نے تو وعدہ کیا تھا لا شریک اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اتنے جھوٹے وعدے انمدا و نیا مت القل ملک انا کیا منا انا کا بے شک ان کے کوئی شک نہیں ہے ایسے ہی ہے نا انمدا کہ کوئی شک نہیں کہ ہر قسم کی حمد و صنا کا حقدار تو ہے و نیا ساری نعمتیں کس کی ہیں تیری ہے والملک ملک الک حقیقی طور پہ بادشاہی کس کی ہے تیری ہے باقی لوگوں کی بات جو ہیں یہ آردی ہیں حقیقی بادشاہی تیری ہے لا شریک الک تیرا کوئی شریک نہیں ہے کتنی دفعہ آپ نے کہا ہے تیرا کوئی شریک نہیں ہے دو مرتبہ آپ نے کہا ہے دو مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے میرے بھائی اب اس کے اوپر پکے رہنا ہے اور اہل مکہ والا کام نہیں کرنا اہل مکہ والا کام نہیں کرنا اتنا تربیہ میں نے پڑھا ہے اور آپ بھی پڑھتے ہیں یہ اہل مکہ بھی پڑھتے تھے اہل مکہ بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے پھر وہ کافر کیوں تھے بھائی پھر وہ مشرک کیوں تھے میرا سوال ہے آپ سے اتنا اچھا تربیہ انہوں نے پڑھا انہوں نے بھی کہا آپ کی طرح کیا اللہ میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں ساری بات چاہی تیری ساری نعمتیں تیری ہر قسم کے ممدو سنا کاکدار تیرا کوئی شریک نہیں پھر وہ کافر کیوں تھے مشرق کیوں تھے مجھے بتائیں کوئی بھائی تو بتائے جی ہاں جی وہ کہتے تھے اصل اللہ ہے یہ مسلم شریف کی راحت آپ ان سے بات نہیں کر رہا اس تربیہ کے آخر میں ان کے تھوڑے سے الفاظ سے تھوڑے سے جیسے آپ کہتے ہیں نا سب کچھ اللہ کے نام پہ دیتا ہوں صرف گیارہویں ایک ہوتی ہے جو شیخ الکازیلانی کے نام پہ دیتا ہوں بس چھوٹی سی چیز باقی سب کچھ اللہ ہی کو دیتا ہوں یہی معاملہ ان کا تھا کیا کہتے تھے تلویہ کے آخر میں لا شریق الک تیرا کوئی شریک نہیں الا شریکن ہوا لک تم لکھ مما ملک کیا لا تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کو جس نے تو جس کو ت نے مقرر کر رکھا ہے تو تو اس کا بھی مالک اور جن چیزوں کا وہ شریک مالک ہے ان کا بھی تو مالک چور راسا نکال لیا نا چور راسا آخر میں جا کے نکال لیا نا یہی شرک ہے یہی شرکا میرے بھائی آج یہ لوگ کہتے ہیں جی کلمہ ہم پڑھتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرق کہتے ہیں ہم عمرے کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرق کہتے ہیں ہم حاد کرتے ہیں پھر بھی ہمیں مشرق کہتے ہیں تو تو حاجی ہے اہل مکہ بیت اللہ کے منتظم تھے اس کے بانی تھے اس کے بنانے والے تھے حاجیوں کے وہ نگران تھے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے عمرہ کرتے تھے طواف کرتے تھے منا میں جاتے تھے وہ بھی مشرق تھے لگتا ہے کہ آج تک تو شرک کو سمجھ نہیں سکا میرے بھائی سارے مشرک اصل اللہ کو مانتے ہیں سارے مشرک اصل کس کو مانتے ہیں اللہ کو عیسائی بھی اصل کس کو مانتے ہیں اللہ کو علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں تو میرے بھائی یہ چور دروازہ جو ہے سر کا یہ بند کر دیں یہ جو آخر میں کہتے تھے نا تیرا کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس شریف کا تو مالک ہے تو اصل کس کو مانا انہوں نے اصل اللہ کو مانا نا کہتے تھے ایک شریک تیرا ہے اس شریف کا بھی تو مالک ہے یعنی کہ وہ اصل نہ ہوا وہ شریک اصل نہ ہوا یہ بھی یہی کچھ کہتے ہیں کہ یہ اصل اللہ ہی ہے یہ جو بزرگ ہے یہ اللہ سے لے کے دیتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دے رکھے ہیں ان کے ذریعے ہماری مشکلات حل ہوتی ہیں یہ بیٹا لے کے دے سکتے ہیں یہ رزق لے کے دے سکتے ہیں یہ شوا لے کے دے سکتے ہیں یہ ہے چور دروازہ شرک کا اس کو بند کر دیجیے میرے اس کو بند کر دے چور دروازے کو یہ پہلا تلبیہ کہتے ہوئے آپ دیکھیں وہ جو تھے مکہ والے ذرا کھرے لوگ تھے آپ مجھے بتائیں آپ نے سیرت پڑھی ہوگی تاریخ پڑھی ہوگی مکہ میں منافق تھے غلط کہہ رہے ہیں آپ مکہ میں منافق نہیں تھے مدینہ میں تھے کتابیں سیرت کی پڑھ کے آپ دیکھ لیں آپ کو شاید پتا نہیں میرے بھائی ناراض نہیں ہونا کہ مکہ میں کوئی بھی منافق نہیں تھا مکہ میں ایک بھی منافق نہیں تھا کیوں بھلا مکہ کے لوگ بڑے سخت تھے کہ یا ادھر یا ادھر دوغلی پلیسی نہیں. عبداللہ ابن ابئی اور اینڈ کمپنی کہاں تھی مدینہ میں تھی عبداللہ ابن اوبئی جو کا سردار تھا اور اس کے ساتھی کہاں تھے میرے بھائی مدینہ میں اور مکہ میں ایک بھی منافق نہیں تھا وہ یا پکے مسلمان یا پکے مشرق تو وہ کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں پڑتے تھے کہتے تھے کہ اس میں چور دروازہ نہیں ہے انہاد یہ کہتا جی ایک ہی مبود اباس بل بالکل اس سے تو لات بھی نکل گیا عزا بھی نکل گیا بل بھی نکل گیا یہ کیا ہوا بزرگوں کو مانتا ہی نہیں ہے یہ میرے بھائیوں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لات ایک بے جان پتھر تھا یا اس کے پیچھے کوئی بزرگ تھے جی نہیں نہیں یہی فہمی ہے اس لیے لوگوں کو شرک سمجھ نہیں آتی یہ بے جان پتھر نہیں تھا یہ بے جان پتھر کے پیچھے ایک بزرگ تھے کہ میں نہیں کہہ رہا عبداللہ ابن باز کہتے ہیں بخاری شریف اٹھائیے وہ کہتے ہیں لات ایک بزرگ تھا حاجیوں کی خدمت کیا کرتا تھا حاجیوں کو ستو پلایا کرتا تھا جب وہ فوت ہو گیا تو اس کے نام پہ یہ یادگار کیمپ ہو گئی اور جن قبروں کو آپ پکارتے ہیں ان کے نیچے بھی شخصیت ہوتی ہے یہ بھی پتھر اوپر نیچے شخصیت وہ بھی سامنے یادگار پیچھے شخصیت تو طریقہ ایک ہی ہوا کہ مختلف ہوا ایک ہی ہوا میرے بھائی اس لیے میرے بھائی شرک نہیں کرنا شرک سے توبہ طایب ہو جائیں میں کیوں اتنی محنت کر رہا ہوں میں نہیں چاہتا کہ آپ جو ڈیڑھ لاکھ روپیہ لگا کے آئے ہیں ضائع ہو جائے میں نہیں چاہتا کہ آپ نے بڑی محنت سے جو عمرہ کیا ہے یہ ضائع ہو جائے میں چاہتا ہوں یہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے اس لیے میں زور لگا رہا ہوں کہ اس خطرناک جرم سے بچ جائیں اور آپ کہیں گے کہ بات بات میں توحید تو شرک میں آپ کو بتا رہا ہوں اللہ نے بات بات میں توحید و تو شرک رکھی میں کیا کروں بلکہ اللہ نے کائنات بسائی اس لیے ہے اللہ نے آپ کو پیدا اسی کام کے لیے کیا ہے اللہ نے رسول بھیجے اسی کام کے لیے ہیں فرمایا ہم نے ہر قوم میں ہر امت میں ایک رسول بیجا کیا پیغام دیا رسول کو کیا دے کے بھیجا فرمایا یہ پیغام کہ لوگوں سے کہو اور عبد اللہ اللہ کی عبادت کرو بس اتنی بات کہ اللہ کی عبادت کرو ساز کی مرضی کر لو نہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کرو گے وہ کیا ہے تاغوت ہے تو میرے بھائی یہ تلبیہ جو ہے نا توحید والا یہ توحید والا تلبیہ اللہ کو بڑا پسند ہے کتنا پسند ہے میں نے کل بتایا تھا اگر آپ بولے نہیں تو کہ فرمایا جب کوئی حاجی عمرہ کرنے والا یہ تلبیا کہتا ہے یہ تو ہید والا تربیہ اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ تبارک وطالعہ اس حادی اور عمرہ کرنے والے تلبیہ کہنے والے کے دائیں بائیں جتنی مخلوق ہوتی ہے سب کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ تم بھی تلبیہ کہو چناتے درخت بھی تلبیا کہتے ہیں پتھر بھی تلبیا کہتے ہیں ڈیلے بھی تلبیا کہتے ہیں فرمایا کہاں تک قریب قریب کے پتھر قریب قریب کے درخت نہیں فرمایا جہاں تک زمین جا رہی ہے وہاں تک کے کہ درخت کہتے ہیں میرے بھائی تلبیہ آخر اللہ کو اتنا پسند ہے تو صحابہ اکرام کو آڈر ملا اونچی واسطے کو اللہ کو تلبیہ اتنا پسند ہے تو صحابہ کرام رات سے تک گلے بیٹھ گئے تھے تو میرے بھائی یہ تلبیہ توحید والا تلبیہ پڑھتے چلے جائیں